الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک يا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ کو مدنی چینل کے عید کے اسپیشل جو نشریات ہیں عید کی نشریات اس میں آپ کو خوشامدید کہتے ہیں عید سعید کی خوشیاں یقیناً آپ بانٹ رہے ہوں گے اور مدنی چینل کنٹینیوسلی آپ کو جو خصوصی نشریات پیش کر رہا ہے اس کی ایک کڑی مدنی اشار کی تکرار اس سلسلے کو بھی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ کو ہم اس میں مرحبہ کہتے ہیں ویلکم کہتے ہیں میرے پاکستان میں ہندوستان میں فلپائن میں ایران میں اور جہاں جہاں آج جن ممالک میں عید ہے وہاں پر بسنے والے مسلمانوں کو عید کی بہت بہت بدھائی ہو اور جہاں کل عید تھی وہاں کے باسیوں کو بھی ہم عید کی مبارکباد دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عید سعید کی خوشیاں عطا فرمائیں جائز طریقے پر شریعت کے مطابق عید سعید کی خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائیں یقیناً عید کے مزے آپ لے رہے ہوں گے عید کی خوشیاں باٹ بھی رہے ہوں گے خود بھی فیل کر رہے ہوں گے اور عید کی بھی کیا بات ہے ہر جگہ پر الگ الگ ریت اور الگ الگ, الگ رواج میں عید منائی جاتی ہے عید کی اپنی خوشیاں ہیں لیکن یہ بات میں ضرور یہاں پر کہوں گا کہ مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا رمضان میں جو مزہ ہے اس کی تو باتی الگ ہے خیر عید سعید کی خوشیاں جاری ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میں ہر خوشی شریعت کے مطابق منانے کی توفیق عطا فرمائیں مدنی چینل کا سلسلہ مدنی اشار کی تکرار آج آپ دیکھیں گے اور اس میں آپ بھی شامل ہوں گے ہمارے ساتھ نعت اسلامی بھائی ہوں گے آپ کی فرمائشیں ہوں گی آپ کے ایس ایم ایس ہوں گے آپ کے کالز ہوں گی آپ کے جوابات ہوں گے ہمارے سوالات ہوں گے اور ان اللہ تعالی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا آج کا سلسلہ جو پچھلے سلسلہ آپ نے مدنی اشار کی تکرار کے دیکھے تھے اس سے بہت مختلف ہوگا کیونکہ آج خصوصی اور اسپیشل ٹرانسمیشن ہے لیکن انشاءاللہ شاء اس میں بھی آپ کو سیکھنے کو بھی ملے گا مزے مزے کے شعر سننے کو ملیں گے آگے بڑھیں اس سے پہلے اچھی اچھی نیتیں ضرور ہونی چاہیے کہ بغیر اچھی نیت کے تو کسی کام کا ثواب جو ہے وہ نہیں ملتا ہے اچھی نیت ہوگی تو نیک یا جائز کام میں ثواب کا ترتب ہوگا لہذا چلتے ہیں کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ ہم اور آپ ناظرین بھی اور حاضرین بھی ہمارے یہاں پر منچ پر بیٹھے اسلامی بھائی بھی اللہ کی رضا کے لیے یہاں پر سلسلے میں شرکت کی نیت کر لیجئے ناظرین بھی سلسلہ دیکھنے کی اچھے اچھے نیتیں کرتے ہوئے اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے علم دین سیکھنے اچھے اچھے شعر سن کر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان دین کی محبت کو بڑھانے کی نیت کر لیجیے جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ ہم نیکوں کا ذکر کریں گے تو رحمتیں برسیں گی رحمتیں حاصل کریں گے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود, درود پاک پڑھیں گے درود و سلام پڑھیں گے نعت سنیں گے نعتوں میں بھی درود پاک پڑھیں گے جمعہ کا دن بھی جاری و ساری ہے اور اس کی بھی چند گھڑیاں باقی ہیں جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس نے مجھ پر ایک بار درد پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے جمعہ کا دن ہے جمعہ کے دن درود پاک پڑنے کی برکتیں اور فضیلتیں بڑھ جاتی ہیں لہذا جھم جھم کر محبت سے ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے سل حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہمیں کس طرح کال کریں گے آپ نمبر ملائیں گے 0213 494 2526 دوسرا نمبر ہے 0213 فور نائن آپ کال کر سکتے ہیں اپنی فرمائش ریکارڈ کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو ایک سوال بھی دینے والے ہیں اس سوال کا جواب بھی آپ ہمیں دیجئے اور ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں میرے پاس جو ڈیوائس ہے آپ اس تک بھی رسائی حاصل کر سکتے ہیں کس طرح ایس ایم ایس کیجئے 03012612176 03012612176 03012612176 ہمارے جو پاکستان سے باہر کے ناظرین ہیں وہ اگر اپنے کال یا ایس ایم ایس ہم تک پہنچانا چاہیں تو پاکستان کا کوڈ 00922 یہ ضرور شامل کریں اور اس طرح آپ ہم تک رسائی حاصل کریں یہاں تک اپنا ایس ایم ایس یا کال ریکارڈ کروائیں ہم انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو ناطے بھی سنائیں گے اور میں چاہوں گا سب سے پہلے امیر علیہسنت دامت برکاتم العالیہ کا ایک بڑا ہی پیارا کلام وہ سنیں پھر آپ کو فارمیٹ بھی بتائیں گے آج ہمارے تین سیگمنٹس پر مدنی اشار کی تقرار مشتمل ہوگا اور تینوں میں فیصلہ ہوگا کہ دائیں جانب والے جیتتے ہیں یا بائیں جانب والے اسلامی بھائی آگے بڑھتے ہیں ان اللہ تعالیٰ تحائف بھی دیں گے حوصلہ افزائی بھی کریں گے مگر آپ کو ایک کلام امیر علیہسنت دامد برکات ملالیہ کو سنانا ہے اس سے پہلے ایک سوال آپ کو دے دیتا ہوں آپ اس کا جواب دیجئے ایس ایم ایس کے ذریعے یا کال کے ذریعے اور اس دوران ہم کلام بھی سنتے ہیں سوال یہ ہے جواب دیں گے آپ ہو سکتا ہے آپ کو بہت ہی آسان سوال لگے ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے ڈیفیکلڈ ہو دیکھ لیتے ہیں ناظرین کتنی معلومات رکھتے ہیں سوال یہ ہے کہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ ول وسلم کے مشہور نعت خوان صحابی ردی اللہ تعالیٰ کا نام نامی اس میں گرامی بتائیے مشہور نعت خواں جو صحابی رسول بھی ہیں دربارے رسالت کے نعت ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں ممبر پر بٹھایا کرتے تھے ناز شریف خود سماعت فرمایا کرتے تھے ان صحابی رسول کا نام آپ بتائیے چونکہ نعت خوانوں سے ریلیٹڈ یہ سلسلہ بھی ہے تو آپ کے لیے یہ دلچسپ سوال اور انوکھا سوال بھی ہوگا ہو سکتا ہے کئیوں کے لئے یہ نیا سوال ہو نئی بات بھی ہو تو چلیے ناظرین ایس ایم کیجیے جلدی یا کال کیجئے بتائیے کہ دربار رسالت کے مشہور ناتواں صحابی رضی اللہ تعالیٰ ہو کا نام نامی اس میں گرامی کیا ہے مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا آئیے اس کلام کے چند اشعار سنتے ہیں تاکہ رمضان کی بھی کچھ یادیں کچھ پرکیف بہاریں ذہن میں منظر نامے میں آئیں پھر انشاءاللہ یہ بھی تو سننا ہے کہ بعد رمضان عید ہوتی ہے یہ بھی آپ کو سنائیں گے اور مدنی اشار کی تکرار بھی چلے گا بہت کچھ ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے کہیں نہیں جانا سلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرت سے مدینہ بنا تھا مسرت سے مدینہ بنا تھا مزہ خوب رمد کا آ رہا تھا مزہ دیرا ہوا تھا مزا خوب رمض میں آ رہا تھا خبر جب کے رمضان کی آمد کیا بے جب کرم دس آم دل کیا تو مرجھا دل کی کلی مسکرا یا عبر کرنو نو کیا اب رے نور نیسا رہا تھا مزا خوب رمضان میں رہی تھی ہوسٹ رہی تھی سماہ طرف کے پوپسی بھرا تھا خوب رمضا گنا بواد کے نو میں ہوا بوادی مس کے نو میں آ رہا تھا جو تھے موت مدنی مرکز مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا رزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا مزہ خوب رمضان اشاء اللہ واقعی رمضان میں جو مزہ رہا تھا وہ پھر گیارہ ماہ میں ایسی صورت کوئی پیدا کر ہی نہیں سکتا ہے کوئی لاکھ ایسے کوئی صورت پیدا کر دے لیکن رمضان کی باہر نہیں لا سکتا ہے خیر اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحمت کی نظر کرے پھر سے خیر سے ہمیں رمضان ملے اور ہم اس کی قدر بھی کریں جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا میری زندگی کا بھروسہ الوداع الوداع ماہ رمضان آج عید کا دن بھی ہے اور سلسلہ ہے مدنی اشار کی تکرار مدنی اشار کی تکرار میں آپ تین سیگمنٹس دیکھیں گے اور ہمارے بہت ہی مقابلہ ہے آپ سے بھی ہمارا سوال ہو چکا اور دیکھیں کتنے ناظرین جوابات دیتے ہیں کالز اور ایس ایم ایس کا ایس ایم ایس کا نمبر آپ کی اسکرین پر جاری ہے اور اس کو آپ فالو کیجئے تین سیگمنٹس پہلا سیگمنٹ ہوگا ہمارا مدنی اشار کی تکرار جو کہ مختصر پانچ منٹ کا ہوگا اس میں دونوں طرف اشار کا تبادلہ کرنا ہوگا پہلا شعر جو, جو فریق پڑھیں گے جس حرف پر وہ ختم کریں گے فریق ثانی اس حرف سے شعر سنائیں گے اور اس میں دیکھنا ہے کہ کتنے پاورفل شعر آ جاتے ہیں دوسرا مرحلہ ہمارا ہوگا ایک لفظ ایک شعر کا اس میں ہم تین تین الفاظ دیں گے اور ان پر شیر سنانا ہوگا پچیس پچیس سیکنڈ کے اندر اور تیسرا مرحلہ یہ ہمارا ہے بزر ہوں یا شیر مکمل کیجئے اس میں پانچ شیر پوچھے جائیں گے اور شیر وہی پورا کریں گے جو پہلے بیل بجائیں گے تو دیکھنا ہے کہ کیسی تیاری ہے ہمارے ٹیم الف دائیں طرف ہے ٹیم بائیں بائیں طرف تیم با بائیں طرف ہوگی اور انشاء اللہ تعالیٰ آپ مقابلہ دیکھیں گے اگر ہمارا سوال میں ریپیٹ کر دیتا ہوں سوال ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار گہر بار کے مشہور ناطخواں صحابی رضی اللہ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی بتائیے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ممبر پاک پر بٹھا کر ناز شریف سماعت فرمایا کرتے تھے اور آپ کے مشہور اشعار بھی ہیں وہ بھی آپ کو انشاءاللہ سلسلے کے آخر میں سنائیں گے اگر وہ اشعار آپ کو ابھی سنا دیں گے تو تو آپ کے لیے بہت بالکل وہ انگلی پکڑانا جسے باپا فرماتے ہیں مدنی کسوٹی میں وہ ہو جائے گا تو ابھی نہیں سناتے آخر میں انشاءاللہ شاء آپ کو وہ بھی سنائیں گے اسی طرح آپ کو کوئی ناد سننی ہو تو آپ بالکل فرمائش کیجئے میں بھی حاضر ہوں انشاءاللہ میری بھی نیت تو ہے کہ میں ناد پڑھوں گا آج اور ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائی یہاں پر ہیں اور ایک کلام مجھے سننے کا بہت دل بھی چاہ رہا ہے تو آئیے اس کلام کے بھی چند اشعار سنتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں اپنے سلسلے کی جانب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالنہ کا ایک واقعہ آپ کو سناؤں عید کے حوالے سے کہ عید کے دن چند حضرات امیر المومنین رضی اللہ تعتنہ کے مکان علی شان پر حاضر ہوئے تو کیا دیکھا کہ آپ دروازہ بند کر کے زارو قطار زارو قطار رو رہے ہیں لوگوں نے حیران ہو کر عرض کی یا امیر المومنین آج تو عید ہے جو کہ خوشی منانے کا دن ہے خوشی کی جگہ یہ رونا کیسا آپ اللہ ترنوں نے آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا حاضۂ یوم یوم الو عید اے لوگوں یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے آج جس کے نماز و روزہ مقبول ہو گئے بلا شبہ اس کے لیے آج عید کا دن ہے لیکن آج جس کے نماز و روزہ کو رد کر کے اس کے منہ پر مار دیا گیا ہو اس کے لیے تو آج وعید ہی کا دن ہے اور میں تو اس خوف سے رو رہا ہوں کہ آہ انلا ادری من المقبولین ام من المتردین مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں مقبول ہوا ہوں یا رد کر دیا گیا ہوں آئے, آئے, آئے, آئے یہ ہے اللہ والوں کی شان وہ عشرہ مبشرہ میں سے جنہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی قطعی جنتی ہیں مگر خوف خدا کا عالم دیکھیے کہ عید کے دن رو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی جناب میں گریا ازاری ہے اور فرمانا ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میں مقبول ہوا ہوں یا رد کر دیا گیا ہوں پتہ نہیں ہمیں کس بات کی خوشیاں ایسی چڑی ہوتی ہیں کہ ہم ایکسٹرا آرڈینری اس میں انوالو ہو کر گناہوں میں پڑ جاتے ہیں خوشی کرنا مستحب اپنی جگہ پر ہے بہت اچھا ہے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے سنت کریمہ بھی ہے بلکہ لیکن ہم جو گناہوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں رب تعالیٰ کی یاد بھول جاتے ہیں نمازیں چھوڑ جاتے ہیں یہ سب کیا ہے یہ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے عید الفطر آئی ہے گناہ کرنے کے لیے گناہوں کی چھٹی ہے کہ آج جو جی چاہے کرو ایسا نہیں میرے شیخ طریقہ طویل السن لکھتے ہیں نا عید کے دن عمر یہ رو رو کر عید کے دن عمر یہ رو by very to hold باد رمضان عید ہوتی ہے رب کی رحمت مزید ہوتی ہے یقیناً رب کی رحمتوں کو لے کر یہ عید آتی ہے اور اس کے آتے ہی چاند نظر آتے ہی لہ الجائزہ شروع ہو جاتی ہے انعام کی رات اور جو کل کی رات تھی اور آج کا دن بھی بھرپور انعامات اور نوازشات سے بھرپور ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں مدنی اشار کی تکرار اور ہمارا سلسلہ جاری و ساری ہے آپ کی کالز اور آپ کے ایس ایم ایس بھی آ رہے ہوں گے نمبر آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں ہمارا مدنی مقابلہ بھی شروع ہوگا اور ہم آپ کو سوال بھی دے چکے ہیں کہ مشہور دربار رسالت کے ثناخواں صحابی رضی اللہ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی بتائیے کیا ہے تاکہ آپ کی معلومات بھی پتہ چلیں کتنی ہیں اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو معلومات میں بھی ان کے اضافہ ہو آج کا ہمارا مقابلہ تین مراحل پر مشتمل ہوگا اور بہت ہی سوفٹلی ہوگا اور تقریبا اس میں اکیس پوائنٹس ہوں گے ٹوئنٹی ون پوائنٹس آپ اسکرین پر بھی دیکھتے رہیں گے اکیس نمبر مولا مشکل کشا مولا علی کرم اللہ عظریم کے نسبت سے اکیسویں شریف کی نسبت سے اکیس نمبر ہوں گے پہلے مرحلے کے پانچ نمبر ہیں دوسرے مرحلے کے چھ نمبر ہیں اور تیسرے مرحلے کے دس نمبر ہیں تو بائیں اپ ہے نیچے سے اوپر جائیں گے تو دیکھنا ہے کہ ہمارے دائیں جانب والے اسلامی بھائی آج سبقت لے جاتے ہیں کہ بائیں جانب والے فائنل آپ تیسری عید کو دیکھیں گے آج میرے ساتھ عثمان بھائی اور اویس بھائی ہیں دائیں جانب بائیں طرف اسد مدنی اور مدنی رضا بھائی ہیں اور ناتے تو آپ ان سے سنی رہے ہیں آپ کی فرمائش پر مزید انشاءاللہ کلاموں کو شامل کریں گے مگر چلتے ہیں آج کے پہلے مرحلے کی طرف اور کچھ اشار کی تکرار بھی کرتے ہیں کچھ مزے مزے کے اشار آپس میں تبادلہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ لوگ کتنے اچھے اچھے اشار سنا رہے ہیں کہ ماشاء ویسے یہ بڑے پیارے پیارے شیر آپ کو ناتوں میں تو سناتے ہیں آج بھی انشاءاللہ اللہ طرز میں پڑیں گے لیکن آج کچھ مقابلے کی بھی صورت ہوگی اور پانچ نمبر آپ کو لینے ہیں دیکھتے ہیں کون لیتا ہے اور پہلا آج سلسلہ ہے کل بھی انشاءاللہ اللہ آپ سلسلہ دیکھیں گے اور پرسو فائنل دیکھیں گے ان دو کے درمیان جو دونوں دنوں میں جیتیں گے پہلا مرحلہ شروع کرتے ہیں مدنی اشار کی تکرار دائیں جانب سے ہمارے اسلامی بھائی شیر کو لیں گے میں بہت ہی آسان شیر سے ابتدا کر رہا ہوں عید کا دن ہے نا بھائی آسانی تو ہونی چاہیے شیر ہے پل سے اتار اور راہ گزر کو خبر نہ ہو جب ریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو اس شیر سے آپ سلسلے کو آگے بڑھائیے پانچ منٹ میں اس کو آپ پورا کریں گے اور جو پہلے سبقت لے گیا اور جس نے شیر ایسا سنا دیا کہ سامنے والا سنا ہی نہ سکا تو اسے پانچ نمبر دے دیں گے شروع کیجئے واو سے شیر آپ کو سنانا ہے اللہ کا نام لے لیجئے بسم اللہ شریف پڑھ لیجئے جی وہ سویلا اللہ سوئے لار پھر پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار اللہ ماشاء اللہ نون سے شیر آپ کو پڑھنا ہے آپ کا وقت جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے پچیس سیکنڈ ہر شیر کے لیے ہوا کریں گے جی نہ ہو آرام جس دیم کو سارے سبحان اللہ کتنا پیارا وظیفہ ہے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے بھائی جسے بیمار جس بیمار کو آرام نہ آتا وہ کیا کرے ان کے در کی خاک اٹھا لے اٹھا لے جا جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے کہ اس در کی خاک میں بھی شفا ہے سبحان اللہ کتنا پیارا نسخہ آپ نے دے دیا باتوں ہی باتوں میں ماشاء اللہ جی یاد سے شیر سنائیں گے آپ یاد میں جسے کی نہیں ہوش شو تنو جان کو یاد میں جسے کی نہیں ہوش واؤ کو ایسا کوئی شیر دینا ایسا کچھ شیر ہو عید کا دن ہے میں نے تو آسان دیا ہے آپ لحاظ نہ کریں عید کا واؤ واہ کیا کروں ہے بترا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا آپ نے تو لحاظ کر دیا اس کا آسانی دے دیا ماشاءاللہ پھر الخ سے شیر سنانا الجے سے دور نو سے مام کراکرے بلاک وقت تو آپ کا پانچ منٹ ہے اور اب دو منٹ رہ گئے ہیں بات سے شیر ہے ذوق مالا کرے زال ان کے رستے میں تو تھک نا کرے کیا بات, ہے؟ کیا بات ہے سبحان اللہ یا پھر کوئی ایسا ہی جو پہلے دیا تھا بھی آپ کے ساتھ یہ تو مدنی بھی ہے پھر زو والا ہے کوئی یا سے شیئر پچیس سیکنڈ میں سنانا ہے مشکل کے چکر میں آپ ٹائم نہ پورا کر دیجئے ٹائم بھی دکھاتے رہیے گا ناظرین کو یا آپ کا وقت چل رہا ہے یہ نہ ہی ہے جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شگے مشکل کشاں کا ساتھ ہو واؤ پھر وا سن لیں گے یاد کو پہنچیں گے ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے ماشاءاللہ اللہ دل سے آہ دل سے کرا کریں اوپر اوپر سے آہ جو ہوتی ہے وہ بھی کرتے رہنا چاہیے کہ دل سے پھر ہی نکلے گی نا لیکن ایک آہ ایسی ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہے وہ ضرور سنی جاتی ہے اور پھر کرم ضرور ہوتا ہے وقت ایک منٹ رہ گیا آپ کا یا سے شیر ہے اور دیکھتے ہیں کہ آپ کتنا تف شیر دیتے ہیں اس کے بعد کالز بھی لینی ہے ناظرین کی جی چلیے بھائی آپ وہ ٹائم لے رہے ہیں آپ لوگ یا یا لو نظارا آگے میں آپ کی گلی کامین گے ہیں پان میرے تجھ پہ سلا اور سلام دو جہاں میں تیرے بندے ہیں سلامت محفوظ وحان اللہ واد سے آخری شعر ہے یہ آپ کو سنانا ہے اور یہ آخری شیر آپ ان کو دیں گے زاد سوری زا. محفوظ و پچیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس مجھے بھی بتاتے رہیے گا ٹائم و مدن اسلامی بھائی ہیں ساتھ آپ کے ہو گئے پچیس سیکنڈ تو پورے ہو گئے چار سیکنڈ رہ گئے ہمارے دائیں جانب والے اسلامی بھائی دعا سے شیر نہیں سنا سکے ماشاءاللہ اللہ ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں ناظرین ہمارے یہ دونوں اسلامی بھائی جو ہیں جو بائیں جانب میں ہیں یہ مدن یا کی تکرار کے فائنل میں تھے اور جو بارہ ہماری ٹیمیں تھی اس میں سے دو جو سلیکٹ ٹیمیں تھیں فائنل کے راؤنڈ میں یہ تھے اور ان میں سے ہمارے اسد بھائی جو تھے وہ تو فائنل جیت بھی گئے تھے تو ظاہر ہے کہ ان سے پہنچنا آسان تو نہیں ہے لیکن جو یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی سیمی فائنل میں تھے تو دیکھیں آپ ہو سکتا ہے یہ کلولا کر کے آئے لگ رہا ہے تو اس وجہ سے بھی شیر اتنے یاد نہ ہو نیم سے اٹھ کے آدمی اتنا چست نہیں ہوتا نا تو چلیں آپ کے لیے چائے کا بندوبست کر دیتے سلسلے کے بعد انشاءاللہ تعالی خیر سلسلہ پورا ہوا مدنی اشار کی تکرار فسٹ سیگمنٹ اور ہمارے با ٹیم با کے سائیں بھائی جو ہیں وہ آگے بڑھ گئے ہیں اسد بھائی اور مدنی رضا بھائی کل جو ہے نا وہ دو ٹیمیں جو ہوں گی ان کو ہم کہیں گے جیم اور دال جیم اینڈ دال تو اس میں سے جو جیتیں گے وہ فائنل میں جائیں گے الف اور با میں سے آج دیکھتے ہیں کون آگے بڑھتا ہے پہلا مرحلہ تو خیر با بائیں جانے والے جو میرے دل کی طرف ہیں وہ جیت چکے ہیں اور ماشاءاللہ یہ مرحلہ پورا ہوا اچھا شعر ایک بھی آ جاتا ہے تو سامنے مقابلہ ٹف ہو جاتا ہے ناظرین بھی سوچ رہے ہوں گے ذات سے کیا شعر ہے آپ کو یاد ہے ذات سے چلے آپ ہی ذات سے کوئی شعر تو سنائیں ہم دیکھیں آپ کی تیاری کے میرے پھول آہا. حقیقت میں میرے نخل سبحان اللہ پورا کریں ظاہر میں میرے پھول حقیقت آہا. میں میرے نخل, نخل لو کیا آہا. سرت آدم علیہ السلام کو بل بشر کہتے ہیں ابو البشر علیہ السلام ماشاءاللہ اللہ سلسلہ مکمل ہوا آ, پہلا سیگمنٹ پورا ہوا آپ کی کالز بھی آ چکی ہیں کئی کالز ایس ایم ایس منتظر ہیں وقت بھی تھوڑا ہے چلیں کچھ کالز دے دیجئے ہمارے ناظرین کچھ جوابات بھی ہو سکتا ہے دے رہے ہوں یا کوئی فرمائش ہو ہم حاضر ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی فرمائشوں کو بھی پورا کریں گے صلو علی الحبیب صلی صل اللہ, صل اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ مشہور صناخان مصطفی صحابی صناح خان مصطفی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میری نات کی دو فرمائش ہیں دو فرمایش ایک فرمایش آج عشق میرے نات سنائیں تو عجب کیا اور ایک منقبت سیدار یہ دو میری فرمائش ہیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ <سؤال> وبرکاتہ وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ ویلکم آپ کو مرحبا کہتے ہیں ہمارے سلسلے میں آپ کا جواب درست ہے کہ نہیں یہ تو کچھ کال لینے کے بعد ہی بتائیں گے نا تاکہ کچھ سسپنس تو رہے مزید کال سنا دیجیے حافظ محمد رشید میرا نام ہے میں قریب میرا گھر ہے عبداللہ بن روا اور جواب درست ہے کہ نہیں تو تھوڑا سا صبر کر لیں انشاءاللہ بتاتے ہیں محمد رضا کیا سد دین سے بول رہا ہوں جو آپ نے سوال پوچھا ہے وہ صاحب حضرت حسان رضہ تعالیٰ میرے پاپک کو سلام کیجیے گا ماشاء اللہ ماشاء اللہ مزید صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مشہور نات خان جن کا نام ہے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نعت کی فرمائش حیب خدا کا نظارہ کروں میں سبحان اللہ میرے مدنی چینل کے ناظرین حاضرین اور ہمارے جتنے کالرز ہیں ان سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں ماشاءاللہ اللہ آپ سب کا جواب درست ہے آپ سب نے جو جواب دیا حضرت حسان بن ثابت ودی اللہ تعالی عنہ آپ دربار رسالت کے مشہور نعت صحابی ودی اللہ تعالی عنہ ہیں آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں سے بھی نوازا تھا چلیں ایک اور سوال کر لیتا ہوں اسی سے متعلق آپ پھر کال کیجیے گا ہو سکتا ہے جو کالرز ہیں دوبارہ وہی کال کریں یا نئے کالرز ہوں یہ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تحفے میں کبھی کچھ عطا فرمایا تھا تو وہ تحفہ کیا تھا مشہور تحفہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عطا فرمایا تھا خوش ہو کر وہ تحفہ کیا تھا ثناخوانی سناخان... پر بہت ہی پیارا انعام دعا تو عطا فرمایا کرتے تھے وہ توفہ کیا تھا ناظرین ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں اور کال بھی نمبر آپ کی سکرین پر ہے اور ہمارے پاس نعتوں کی فرمائش بھی ہے اور دوسرے سیگمنٹ کی طرف بھی بڑھنا ہے ایک لفظ ایک شیئر تھوڑا سا ویٹ کیجئے چلیں آپ کو آپ کے مطلوبہ کلام سناتے ہیں سب سے پہلے حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں جی حبی بے خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نصارہ کروں میں حبی بے خدا کا نظارہ کروں میں دلو جان پہ اشارہ کرو میں ایک جان کیا گا اگر دو ایک جان کیا ہے اگر جان کیا ہے اگر وہ کرو تو تیرا نام پر سب کو پریشارہ کرو میں حقی بے خدا کا نظارہ کرو میں جان پر کروں میں میرا دینو ای ماں پر جو چھ میرا دینو ای ماں پر جو چھ بے خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ایک اور کلام کا حکم دیا تھا دو شیر پڑھنے کی سعادت پاتے ہیں آج عشق میرے نا ہے تو عجب کیا سن کرے وہ مجھے پا سے بولا ہے تو عجب کیا آج عشق میرے سنا تو جب کیا ان پر تو گنگار کا سب حال کھلا ہے ان پر سب حال کھلا ہے اس پر بیو دامن میں چھ تو جب کیا اس پر دامن میں چھپائیں تو جب کیا موڈھاپ کے رکھنا پنگا گار بہت ہو میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا میت کو میری دیکھ آئے تو عجب کیا ناز سفر ہے نہ کوئی کا بھلے ہیں پھر بھی مجھے سرکار کار بلائیں تو جب کیا پھر بھی مجھے سرکار کار تو جب کیا آج میرے نات سنا تو جب کیا سن کر وہ مجھے پا حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا مزہ آتا ہے جب آکاف صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے پڑھتے ہیں چلتے ہیں اگلے مرحلے کی جانب اس کا نام ہے ایک لفظ ایک شیر ہمارے دائیں جانب اور بائیں جانب دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے دو دو شیر تین تین الفاظ پوچھے جائیں گے اور ایسا شیر انہیں سنانا ہوگا پچیس سیکنڈ میں جس میں وہ لفظ آ رہا ہو سب سے پہلا لفظ دائیں طرف سے پوچھ رہا ہوں عید کا دن ہے مگر ایسا تو نہیں پوچھوں گا کہ عید شیر خرمہ تو کسی شیر میں آتا نہیں ہے میرے خیال سے شیر آتا ہے مگر مگر آج نہیں پوچھتا شیر بہت مشکل ہو جائے گا نا آپ ایسا شیر سنائیے جس میں لفظ آ رہا ہو دیدار آپ دونوں مشورہ کر سکتے ہیں پچیس سیکنڈ میں آپ کو بتانا ہے دیدار ایسا شعر سنائیے جس میں یہ ورڈ آ رہا ہو دیدار جلدی سے اور میٹھی سی طرز میں سنا دیں جلدی جلدی پہلے آپ پانچ نمبر پیچھے ہیں آپ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے دیدار پڑھیں؟ دیدار کے کہاں تو کہاں میری نظر ہے یہ تیری عنایت ہے کہ دکھ تیرا ادر ہے کیا بات ہے مسکراتے ہوئے شعر پورا کر لیا آپ نے آسمان ایسا شعر سنائی ہے جس میں لفظ آسمان آئے آج آسمان بہت برسا ہے باب المدینہ میں اور صبحوں سے بارش بھی ہوئی ہے اور بارشوں کا سر سما بھی رہا ہے جلدی سے شیر سنا دیجیے آسمان آسمان, آسمان لقد کس کا ہے تیرا تیرا آپ ایسا شیر سنائیے ٹی ملف جو بن جس میں ایسا لفظ آ رہا ہوں مشکل ہے جو ہاں بھلے جمع میں ہو پچیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس ہمارے حاضرین بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ انہیں بھی شیر ذہن میں تو آ گیا ہوا جی مجھے سیکنڈز بتاتے رہیے جو بنو پیام چمن یہ تو کسوٹی ہے پورا کرنا ہے نا خلد آ شہدائی کا نام نہ لے شدہ بہت اچھا ہے بہت اچھا بہت اچھا شعر سنا ہے ماشاء آپ ایسا شعر سنا دیجئے جس میں لفظ آ رہا ہو زینت زینت آج زینت کر کے آئے ماشاءاللہ سب نظر بھی آ رہا ہے کچھ کچھ ناظرین نے بھی آج زینت کی ہوگی زینت کرنا آج سنت بھی ہے خوشبو وغیرہ لگانا اجلے کپڑے پہننا زینت پچیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس جلدی کیجیے باب المدینہ میں نماز مغرب کا وقت بھی ہونے جا رہا ہے آٹھ سیکنڈ باقی ہیں آپ کے زینت ارے بہت مشہور شعر ہے یار آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے ناظرین کو یاد آ گیا ہوگا کون کہتا ہے کہ خلد کی اچھی نہیں لیکن فرپتے کو اچھی نہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ دو نمبر آپ آگے بڑھ گئے چلے ایسا شعر سنائیے آخری شعر ہے اس میں لفظ آ رہا ہو بجلی بجلی پچیس سیکنڈ میں سنانا ہے تھوڑا سا مشکل ہے بہت مشکل ہے नहीं نہیں بجلی پر اعلیٰ عزت کا شہر ہے چلے یہ بتا دو یاد آ گیا دس سیکنڈ ہے آپ کے پاس اب تک آپ کے دو نمبر ہے ٹائم ختم ہو چکا ہے آپ کے چار نمبر ہیں اپنے شعر نہیں سنا جس تب س گلی صاف گرائی بجلی ہاں دکھا دے وہ ادائے گل خندہ ہم کو چلے بھائی آخری شعر اسد بھائی اور مدنی رضا بھائی دھڑکن ایسا شعر سنائیے اس میں لفظ ہے دھڑکن سو سو ہے پریا اور عرض کروں ہچکی ہچکی دھڑکن دھڑکن دیتی ہے اللہ بہت ہی پیارا شر آپ نے سنایا جس میں لفظ آیا دھڑکن کل ملا کر آپ کے بھی چار نمبر ہے آپ کے بھی چار نمبر اس مرحلے کے اور ٹوٹل ہمارے ٹیم الف چار نمبر پر ہی ہے اور آپ کے ماشاء اللہ نو ہو چکے ہیں آخری دس نمبر کا سلسلہ ہے آخری مرحلہ ہے جلدی جلدی فریکوینٹلی آپ کو جو پہلے بیل بجائے گا وہی شیر سنائے گا وقت بھی کم ہے مقابلہ بھی سخت ہے یہ آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں لائٹس جو پہلے بجے گی جس سائٹ کی وہی شیر پورا کریں گے پانچ شیر ہیں دس نمبر ہیں اور ہمارے دائیں جانے والوں کے لیے بھی چانس ہے پانچ نمبر اگرچہ پیچھے ہیں لیکن یہ اس مرحلے میں لے سکتے ہیں تو چلیے پہلا شیر دیکھتے ہیں کون پورا کرتا ہے اور آج اشار بھی میں بتا دیتا ہوں آج سارے متلے ہیں اور وہ بھی آلہ آدت ہے اللہ رحما تو دیکھتے ہیں کون پورا کرتا ہے شیر سب سے پہلا بیل پر ہاتھ ہے کافی لیں بھائی کس نے پہلے بجائی بان ہے کاف لے بھائی میں جہاں رک گیا آپ نے جہاں بیل بجائی میں رک جاؤں گا اب آپ شیئر پورا کریں گے جلدی جلدی پورا کیجیے وقت کم ہے کافی لینے پورا پچیس سیکنڈ میں پورا کرنا ہے اگر آپ نہیں بتا سکے تو دو نمبر کٹ جائیں گے مشکل آسان مشکل آسان میرے سرکار سیکنڈ بتاتے رہیے آپ مشکل آسان نہیں نہیں ایک لفظ بتا دوں گا تو آپ آگے بڑھ جائیں گے مشکل آسان پانچ سیکنڈ ہیں آپ کے مشکل آسان مشکل آسان نہیں ہو رہی وقت ختم ہو چکا ہے آپ شیر نہیں بتا سکے بیل بجا دی اور شیر یاد نہیں تھا آپ کی غلطی ہے مشکل آسان الہی میری تنہائی کی شیر آپ کا نہیں ہو سکا آپ کے نو میں سے دو نمبر کٹ چکے ہیں آپ سات نمبر رہ چکے ہیں بھائی آپ کا چانس بڑھ گیا ہے چار نمبر ہیں آپ کے دوسرا شیر دیکھتے ہیں کون پورا کرتا ہے بہت ہی آسان بہت ہی پیارا شیر ہے سرتاب بقدم آپ لیٹ بیل بجاتے ہیں آپ لگتا ہے کہلولا کر کے ہی آئے اسی لیے آپ ابھی چست نہیں ہو نا چلے بھائی ویسے کہلولا کر کے آدمی چست ہوتا ہے لیکن وہ چونکہ فورن بعد آئے ہوں گے تو نشاط نہیں ہے جی جلدی پورا کیجیے سرتا و کدم سلطان بدم پھول اب پھول بدن پھول پھول دہن ماشاءاللہ تیسرا شیر اس وقت تک آپ نے دو نمبر لیے اس مرحلے کے تیسرا شیر ہے دیکھیں کون بیل بجاتا ہے لحد میں پھر لیٹ بجائے آپ جی لہدے کے چلے اندھیری رات سنی تھی نمبر کے چوتھا شیر ون साइड हो चुका है چوتھا شیر دیکھیں کون پورا کرتا ہے ना आसमान जी کس نے پہلے بجائی چلے बा जल्दी جلدی پورا کیجیے شیئر نہ آسمان پچیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس مغرب ہونے والی ہے جلدی جلدی نہ آسمان کو یوں سر کشیدہ ہونا تھا نہیں ہار مان لی آسمان کو یوں سر کشیدہ ہونا تھا حضور خاک مدینہ خمیدہ ہونا تھا جھکا ہوا ہونا تھا آپ نہیں بتا سکے آپ کے گیارہ میں سے پھر نو نمبر ہو چکے ہیں آخری شیر دیکھتے ہیں کون پورا کرتا ہے پھر گفٹ دے کر آپ سے اجازت چاہیں گے شیر ہے الاما جی چلیں بھائی تیم والے پورا کیجئے نہیں آتا ابھی سے پچیس سیکنڈ پہلے ہی ہار مان لی الاما قہر چلیں میں اتنا تو بتا دیا آپ بتائیں گے مم قبط کا شعر ہے اتنا آسان شعر ہے سات سیکنڈ رہ گئے آپ کے مدنی چینل کے ناظرین یہ مدنی اشار کی تکرار جیتنے والوں کو ہم انشاءاللہ تیسرے دن فقہ حنفی کی عالم بنانے والی کتاب دیں گے اور وہ کیا کون سی کتاب ہے آپ سب جانتے ہیں بہار شریعت تینوں جلد دیں گے انشاءاللہ تو آج یہ شعر بھی نہیں بتا سکے ہیں ان کے وہ شیر ہے العما قہر ہے وہ غوث کے تیکھا تیرا مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا چار میں سے آپ کے نمبر دو ہو چکے ہیں اور بائیں جانب نمبر نو ہے اس طرح ہمارے آج کے ونر ہیں ٹیم با اسد بھائی اور مدنی بھائی ان کے حوصلہ افزائی کے لیے سبحان اللہ بھی کہہ دیجیے آئیے ان کو توحفہ دیتے ہیں عید کا دن بھی ہے آپ بھی کھڑے ہو جائیے اور مدنی چینل کے ناظرین سے اجازت بھی لینی ہے کتاب ہے بہت ہی پیاری بک دے رہے ہیں ظاہر ہے ہم تو کتاب والے ہیں امیر علیہ سنت بھی کتابوں کا جذبہ دیتے ہیں کتاب ہے فیضان ریاض الصالحقین نئی کتاب ہے مکتبت المدینہ سے حاصل کیجیے نیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے قبول فرمائیے کب تک پڑھ لیں گے کب تک پڑھ لیں گے دیکھ ایک ماہ میں آپ بھی ایک ماہ میں پڑھ لیں گے کب تک پڑھ لیں گے کوشش کریں گے ایک ماہ میں ان پڑھ لیں گے مدنی چینل کے ناظرین ہمیں دیجیے اجازت کل پھر انشاءاللہ شاء اللہ کی نماز کے بعد باب المدینہ کے وقت کے مطابق 6 بجے انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اجازت دیجیے ہمیں چلنا ہے مغرب پڑھنے سل الحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد